سلا سید مکی نو محمد راحیل نواز صاحب ہاشمی انہوں نے سنگیا ساتیا کی طرفوں دا لالا دالسا شہر کا دا جلسہ منقرم بخشی خاص امداد دلہ شام ہو رب اپنے پاکان کا تمام نوجوان ساتھی آج خدمت شرف قبول بخش دوستو دیا کل تو بعد یہ بھی عرض ہے کہ مالک تعالی سڈے کو جو کتا ہی ہوئی اس معاف کرنا دل خصوص وی کتا یہ میں کمبی آستے کا گل کرنا تاکہ سارے دوست جڑے نے انہوں نے کنو نکل جگ جی وی کوی سب کو گئی ہے نا ہتالا دوست پاک محبوب صلاح تے وسلم دام مبارک دشتہارات جیسے لائے نے وجہ جڑی بے ادبی ہوئی ہے یہ سام رب معاف کر تفسیر ساوی ہاشیا جلالین شریف امام شاہ احمد شاہ مالکی رحمت اللہ علیہ کی جی تفصیل پڑیا اللہ تبارک و تعالی کا نام مبارک کسی کاغذ کے ٹکڑے سے لکھا بندہ نال گزر اس ہے کہ اللہ تعالی کا نام مبارک اور پیا اس جنو نہیں پینا چاہیے اس چایا نہیں تو ٹر گیا ہے فرمایا کفر ہو گیا جس طرح اللہ تعالی بعد محبوب دی ذات دی تعزیم ایمان دی توہین اس طرح دے مبارک نامہ دی تازیم دی ایمان دی توہیم جی وہ کپڑ بن جائے یہ خالی میں اس جلسے کی نہیں پیا گل کرتا اس مصیبت آم دنیا مبتلا ہے جلسے ہوشتہار چھپن نالیاں دور لگن جتھے کوئی بہنا دوبارہ نہیں کرتا پھر انہیں ایک دہڑ دو دیاڑ دسان دہڑوں تو بعد پر پر کے تھے جتوں آپ گی دا ٹائر بچا کے جانے اس اللہ رسول کا نام آنا آیا پھر کوئی روڑی کوئی بغار اللہ رسول دے نام مبارک کے انہوں دے قرآن حدیث تو خالی نہیں تھل رد پھر یہ اصل غبال ہے جڑا کھڈ پھر پہ بے ادب تنہا نہ خدرا داشت بد بل آتش کش درہما آفاق زد بہلا روم فرمند نے بے ادب خالی آپ اپنی محروم رہ وہ اپنی محرومی کی اگ پورے زمانے چلا چڑ دارے دا. سنگیاں تنہ میں گل کھنی سی میں جناب نو الحمدللہ جو کچھ سناونا بلا رعایت بغیر خوشامد حق سچ حقیقت سنا نہ جل سے کرا راضی کرنا ہے نہ سننے والوں راضی کرنا میرا اعلان سن لو تو ساں سارے راضی ہو جاؤ مینو وال سرے برابر فائدہ نہیں دے سکتے جے جی رب سونے مینو نقصان دتا تو دتا سارے رل کے میرے ناراض ہو جاؤ میرا والد سرے برابر تساں نقصان نہیں کر سکتے جب تک میرا مولا نہ کرے میرا ہوئی ایمان ہے اور اس سے اسی تگا پھرنا میرے پیچھے نہ کوئی نفری ہے نہ کوئی جماعت ہے نہ کوئی کلاشن ہے نہ کوئی حال دعائیاں دعائیا ڈرامے بازیاں کوئی بھی نہیں اللہ تعالی کے و کرم نال تن تنا کلہ ایگا فرنا ہونا اسی طرح بیان کردہ پھرنا ہونا مہاوشواس سے کہ جس مولا سونے کے سہارے جدی جی گل کریں او اور کوئی لاجن وہ سان ایک کافی اور لڑ ایک اور اصا منیا کو اللہ تعالیٰ مناوے بھی نہ ہو سمجھ آئی نہیں میری گل جو موضوع سنا من حالات تقاضے کے مطابق ہونا ہے دی دوائی دی دوائی نی حکمت بھی اسے کا نام ہے دھاڑ پیڑ ہویڑ دوائی دینی حکمت نہیں واستے اللہ تعالی دے فضل و کرم بالکل حکمت دے مطابق جڑا موضوع تنا ہے آزاد الاحی کا فوج کیوں جی اس دا کیوں انتخاب کیتا ہے اس کی کی ضرورت ہے اسڑے ضرورت ہے کہ یہ سوا مکیا پیا ابروں حالات روئے زمین دے ال اللہ تعالی دے عذاب دے شکنجے دے بن رہے ہیں ہر پاسوں دنیا دے ابروں ہر دل پر امن تے مطمئن سن آزاد تعلق نہیں آزاد کسی ستویں زمین طرح والے بندیا تاہوے آئے ساڈے تذاب نہیں آ سکتا ادور کی امت ہوں یہ کیفیت دلانے میرے خیال تسا بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ جو کچھ امت نبی کرے گی نا یہ رحمت لال امین کی امت دے منظور نظر نے بھی رحمت اگا جنت دے بو ہے بوہے پھر آپ دربان نا کہ انجی کھلا لڑا ہو جا اے ہے اطمینان پر امن ہونا اے اس قوم دی آخری تباہی دی علامت ہوں جس قوم نے اللہ تعالی دی رحمت کو دور ہو کے تباہ ہونا ہویری گل سمجھا نہیں جس قوم نے تباہ ہونا ہوئے اللہ دی رحمت تو دور ہو کے برباد ہونا ہوا آخری نشانی یہ کہ ان اپنے آپ پر امن رکھنا بے خوف رکھنا اللہ کی رحمت کا پورا حقدار رکھنا جنہ نے رب لاہ بہلا شریق مولا کی رحمت رہنا ازاب سے محفوظ رہنا ان ہمیشہ اللہ کے ازاب تو اپنے آپ کو ڈرائی رکھنا اور سمجھنا ایسا پورے مستحق کوئی پتا نہیں کس لیے آ جائیں بے خوفی عذاب کی دلیل ہے خوف خوفی رحمت کی دلیل ہے سب تو ویڈی رحمت اللہ دی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو جو رحمت ملتی آپ وسیلہ مبارک نال ملتی آپ رحمت پاک محبوب رحمت دے راہی ہر رحمت کائنات ذرے ذرے تک دیئے بے خوف سن یا پر خوف سن آپ علیہ وسلم خود فرمانے ان میرے پاک نبی آنا اخشاہ کم بن آنا الام کم آنا اکشا کم لی میں تسان سارا لالوں اللہ زیادہ جاننا وساں سارا لالوں اللہ تو زیادہ ڈرنا وا رحمت المین کی فرمانے میں اللہ زیادہ ایمان نال دسو رب دے حبیب جنا کوئی اللہ نو ہے اللہ دی رحمان رحیم شان نو رب دے حبیب آگوں کوئی ہے اللہ دی کوئی شان ایسی نہیں جنہوں رب دے حبیب دے برابر کوئی نبی بھی جانتا ہو ماشاء اللہ نار تکویر نارائن سالت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد طیب اصو صاحب نارائن تقوی علماء احمد نارا علماء احمد سندر آپ کو آپ کو شامل کہتے ہیں ڈاکٹر محمد علی کافی لائے جن کو بھی شام دین کہتے ہیں کالی محمد آئے آپ کو بھی شام دین کہتے ہیں اور محمد قابل کشنی کرائی آپ کو بھی جن کی آباد رہے تو بھی شام کہتے ہیں سمجھ آئی نا صحیح خوش آپ بلگانے مفتی صاحب کی عزیزم جس محبوب صلی اللہ تعالی وسلم دے واسطے نال رحمت رب دی تقسیم ہندی وہ فرماند نے میں تسان نالوں اللہ تعالی نو زیادہ جاننا واسان نالوں زیادہ ڈرنا وا للہ کم لی نالوں میں اللہ تو زیادہ یار گل سنو حضور دی رحمت پچھاے تے ڈر کٹ دئیے رب دا محبوب اپنے رب دی رحمت پچھانے تو فرما دے تو سالوں میں زیادہ ڈرنا چکر بچے راض ہے رحمت پچھاڑا ہوں دیکھا یار رحمت لال مہین جو مت ہوئے وہ سان دولتھانے سانوں اتہ کوئی آرام ملیں گے جی میں ہونے ہی سارے تنگی پاندھ بھی ابھی منظورے نظر آتے انتہے جب جا گے تو وہ جنرت دمشتہ جڑا انہوں آخان کے براؤں سمجھا جاتا یہ دعوی کسی حساب ہی بھی نہیں کی تھا جو فاروق کے آزم فرما نے اگر قیامت نو ایک سدا پی آواز پی جو سب تو پہلوں ایک بندہ دو دکھ تو میں ڈرا کدھر میں نہ ہوا میں آواز پہ لیکن کوئی گل نہیں یہ ستم تریفی اس قوم پتہ نہیں ہونی ہوتی رہی غرب جتنا کوئی اللہ دی رحمت دے خزانے سمیٹ دا پور خوف ہو کے سمیٹتا ہے اور جنہ کوئی اللہ دے غضب کے غزب اللہ تو بے خوف ہو کے ہوں. رحمت چلمی ان گل سنائی دنیا دے اندر کافر اللہ تو بے خوف ہے اور آخری درجہ بے خوف بےخوف ہوں ایو نا کافر دے نال دا کوئی بے خوف نہیں تو ایماندار دسو کافر اللہ دی رحمت ہوتا بل بل بل بول بول بولو رب چن گل سمجھا نہیں ایک پاسے رحمت للعالمین رب دی ہر رحمت وندن والا ہے ایک پاس لانت کائنات واسطے کافر وہ پر خوف نے یہ بےخوف ہیں ان کا مطلب یہ نکلے کہ جن نے جنا اللہ تعالی دا خوف رکھنا او ہونا رحمت پاسے جننے جننا ایک اللہ تعالی دا خوف کڈنا خالی ہوں جان وہ ہو جان ابو جہل کاترا والے پسے ہن تھی دسو کہ پاسا کتنا گئے سچی بولیا جدرا ساڑے تے ہوں سوف کردار ادا مہربانی چوکیاں نے ہر پاس مہربان سانو کافی سارے ملے نے ہاں جی سانک مہربان ملے نے کہ چوکیدار جڑے نقطہ لے کے ساندھ کسی چور کی لوڑ ہی کم ایڈ ایڈ بستہ والے لوگ سانو ٹکرے نے کہ انہوں کے ہوں چوکیدار ہوں چوران کی لوڑ ہی کوڈے تینج کا فضل کیتی رکھنا ہے کہ اس نکر سے سیٹی مارنی اور اس پرپ لٹ لینا سیٹی ادھر مارنی تاکہ یہ ادھر جان اصا پچھو اپنا کام چکر یہ بہتا کام سانو بے خوف کر کے اللہ کے ازاب فساڑ کا پہلے نمبر تاری تعلیم کے حکمرانہ کیتا ہے دوسرے نمبر سے پھر سدکے جاوا ساڈے پیراں مقرر یہ جہے نام نہا پیو سڈ نہاد پیو اتوں ساڈے نقرر جنا ہوں تے انہوں دا پھر خطاب بھی اسے گل سے آنا سنیاں آن ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. حضور دے ہزور دیا شکان سارے سرکار دے بلائے آئے جیسے کہ سرکار, سرکار سجا تے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو سرکار دلایا ہے بھائی تو میرے جی خوش بھائی بلے بلے بلے میں بس بستر چھڈے نہیں نبی پاک سانو پیچھوں تو شابش رب تو شابش ٹرو ٹرو ٹرو دے سدے آئے تے ایڈے منظور نظر تے قدم میں نہیں بھر دے نیلا کلا کس واسطے کہ میں اگلے دن یہ گل سنی سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور میں کیا یار جانی کرو مینو سمجھ لگی بھی سارے دے سرکار کے بلا در لو تسا دسو سرکار اسے واسطے سدے نے ہر جلسے تو بعد دس دس بندے جتیا روکے کیا سارے سرکار کے بلا آئے ہوں ایڈا وڈا کو سجنا کے دیاں بکواسا جھوٹ سڈے نسے مقرر جیت ختوں رپیے ویخ تھٹیلو نچتے رہتے اتوں رپیے بند تھلو ناچ بند یہ سڈے مقررین کا حال ہے رپیے سٹتے رہو تکریر جاری رپیے بند تکرین ہے سچی بولیا جی تصا رپیے سٹتے رہو گے ماری رکھنے تصا روپیے بند کیتے ان چلو جی آم فرمانڈا سونا جنگل جنگل ری شائی بدلی کالی ہے جنال بولو سبھا اور سنو مقررہ زور کا رکھے ہوا کی کچھ بیان پہ ہے ایک کے سی حق بولنا کفر کوفر برائی دے خلاف اجتماعی طور سے بولنا دوسرا کسے فرکے فرقی دے خلاف بولنا دون گ بڑا فرق ہے فرقے فرکی کے خلاف بولنا سوکھا ہے د بھی ملتی ہے روپیہ بھی ملتا نعرے بھی بجتے ہیں ہوں میں سال دینا بے بہادی کرے تقریر تیو آخ ہوئے جہے دربار ترنجی نے بڑے بغرت نے ہوں اندر سننے والے جڑے بابی نے انہیں آخنا شاباشتی ترقی رپیے بھی تھٹنے بوٹے مارنے پتا ہے دربار سے کدی نہیں جان دیں یہ لگا ہے وہ پرلی برادری کے لگا رہے وہابی چاہے जे बाजार दफ्तर गलते ने ना ये वे बगैरत ने हम भाविया की करना सच्ची बोली चलो बाहब बोल चलो छोटी छोटी चलो चलो चलो सोलन का पता ही कौन है बगैर बने जाना सामू क्यों जो हूं अपने घर की गल आ गई لے لگا سی پرلی برادری پار پنجا سی تے خوش سن جدوی واری آئی انہوں کے پھیرا آ گیا ہے ہوں بولیوری ہو چھٹی پی ہوں روپیے بھی بند مسیت ایو اچھا بریلوی تکریر کرے ت जेड़े पीर यारवीरवीं यार नहीं खेते खीर नहीं ना खे बिली उठना रपइये लैके थबा क्या आखना जीता रहे असा ते दाल तहारवीं आई खीर त मर मर के तो कई बार बेच डिग पे देख दे तू लगा खड़ा हूं दरियाओं बार आई बिरादरी ते شاش لگا رہو باقی اوی جوی شریف والی خیر نہیں کھانے پرتے بےمان نے پنج سات نارے ادو بجنے نے پن سات ادو بجنے نے روپیے بھی پینے نے مول اور روگا ڈمبڑنا آ پہ جی بولی, بولی چاہی ہوئے جڑے رنگ کی کمائی کود کئیمان نے سود بغت نے ہوں ہوں یار والا کی آخر گے وہ جا جب دلو چلو چلو پتا نہیں کتوں پیڈی اتنے آ جانے پتا ہی کونی انہوں نے چاجی کو نہیں بولنا کمیں میں ایک بولن کا انداز فورن چھٹی ہو جانی ہے کیوں بچے کٹے کھول غلطی بیٹھا ہے اے سوتی فرقے تے فرقیاں دے خلاف بولنا اج لگے کھڑے نے ادھے میں نہ کسے فرقے تے تگنا نہ کسی فرقی تگنا اللہ سونے دے فضل و کرم دے کے اجتمای طور سے میں بیان کرنا تین باوے اپنیا خلاف جیوے بہران خلاف جی چیا وہ تین وہ میں سائ رولا ہے کہ تنوع ہوں پتا نہیں رہا جو اپنا کون ہے اصل یہ رولا ہے میں کیا یہ دسو جو ایک پاس سلمبیا بار گاہ کے اندر ایک پاسے یہودی آیا ہے ایک پاس کلمے پڑن والا آیا دونوں کا پستہ چکڑا ہے نبی پاگ سرکار نے اس فیصلہ کن کے ہاتھ سی بول بولو, بولو میرے خیال سے اجلی بیٹھے آدھے اسے تو آخنا سی اپنے نہیں ولمے بھر آئے دلاف فیصلے کی آدھے اپنا تو ویف لیا کرو حضرت عمر کی کیتا سی تلوار لے, لے کے لیا کے کلمی پڑھنے والے دا سر وھ کے وہ سٹیا منافک کلمے پڑھنے والوں پایا رولا اے اپنا مارا ہے ملا اپنے کورانتا فلا ملا ہک مفی ماں سجر پہ نلا یو ان سے مہاجم نما کدئی ہو سل تسلی تسلیما رب مہر لا دی اپنے نہیں مارے انہیں غیر ناریا حق نہیں قبول کیتا توجہ نہیں فرمائی نبی پاک سرکار دا فیصلہ قبول نہیں سب رب سونے کڑا اتار کے دس دبی مار کے دس ہے میرا کوئی اپنا نہیں میرا اپنا ہک میں حق نال حق نو اپنا کہنا پتا نہیں لانتی سب کتوں پڑ بیٹھے نہیں چھٹ اپنے چڑھتا میں آخر جی یہ دسو بھائی ادھر ابا بمار ہودر اما بمار ہودر باجی بیمار ہو تارا ٹبر گھر کا بیمار پیا ہو گوڈی گھر مج بیمار ہوئے تو اتو چکنا جناب تھالا وہ کدے چلے آیا کہ صحیح اما دی خیر اے ابے کی خیر اے گوڈی مجھ پہ جی میں پہلو تے بچائی آگا تو سدکے جہاں تو حکیم کی حکمت تو جڑا ابے کا خیال بھی نہیں رکھدا دا رکھتا اما گوڈھی مج کا علاج کیا بکرے لا دینے تو گواہی مجھ کا علاج کرتے غیر میں قسم خدا دی کر کے آنا پگہر کھاتا نواں آیا کڑا ہے نہ نو پتہ خلاف کی بولنا ہے نہ انہوں ہے اپنا کی ہے غیر کی بات سورت ظلمت کدے میں جی رہے ہیں سرابا گل مت جینے ہاں میرا موضوع اہ جڑا میں دس کہ اللہ تعالی دے محبوب سرکار کی امت ان فرد بنتا اللہ آزاد ڈردے رہا منگتے رہتے رہتوت بدلے تو اے اللہ دے عذاب دا شکار ہو جان گے جہانہ جہانوں میں دنیا پہ بھی قبر بچ بھی پہ حشر حشرچ بھی یہ سنانا ہے دنیا پہ حشر دے بارے بھی میں قبر پہ حشر دے بارے شاید نہ سنا سکا جو سناوا تے سویر ہو جائے یہ طویل موضوع بن جانا ہے جو ہل سنانا ہے محض دنیا دے بارے کہ جدو امت نبی دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم خلاف شریعت دے گے جو جو نبی فرکار دسے عذاب بنا تے آ جانا ہے انہوں کسے عذاب تو بچانا نہیں نہ کسے نبی نہ ولی جو خود رحمت اللہ العالمین آپ خبران دے گئے نہیں تے ہوئی شاید تو انہوں قرآن تے حدیثہ دے وچوں سنانی سجے کبے جانا نہیں کور کوئی مارنا نہیں تکڑی کی تولتے حق تو آدھے سامنے رکھ دینا ٹھیک ہے <سلام> جیندیاں بولو سبحان ہاں <سلام> میں <سلام> <سلام> بولنا سچ اے ہے بولنا ہے تے سچ بولنا ہے. قرآن حدیث تو باہر جو مرجاونا چو جو نہیں ہاں ایک اور گل ہے کہ میں اپنے رنگ نال قرآن حدیث دی تشریح جدو کرا تو پھر سجے کبے پاوے تر جا تشریح جو کرنی مڑبلاد جو کرنی لیکن اے تا دل تسلیم کرے گا واقی جو بیان پیا کردہ حق ساچے بادشاہ بھی ادے ادے نہیں پیا ہوتا ٹھیک ہے نا توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پہلا اللہ تعالی دا قرآن پھر محبوب سونے دی زبان دے مبارک دبارک تو حدیثاں بیان کی جگہ کیتی جاگا کی حدیثاں خود دسنگیاں ایک ایک حدیث بول بول کے دسے گی یہ سمت مبید اتے فلان فلان وجہ دے عذاب آمن گے فلان فلان وقت آمن گے مرن تو پہلو آمن گے سارا کوچھ صرف یہ دفن ہے باقی قبر تہشر دے عذاب دیئے میرے کس نالہ دانے ہو پین ارشاد ربانی افرمایا ان عذاب رب کا کان محلورا ہاں سبحان اللہ, اے سبحان اللہ, اللہ, راستے سبحان اللہ کرنی ہے جو بولنا بھی ذکر تے دوسرا توجہ بے نال سننا یہ ایک علحدہ عبادت ہے ہاں یہ تنا ونا کیونکہ توجہ نالج نو تسان سن سن سنیا نہیں کدی سن ہونا تسان ساری زندگی نہیں سنیا ہونا ہاں جی ارشاد شاج ربا نے رب کا کان نظورا بے شک تیرے رب دا عذاب انداز حق بنتا تو ڈریا جاوے اس آیت مبارک تحت تمام دے اندر تمام تفسیران لکھ تمام تمسیران والے لکھے جو اللہ تعالی دے نبی ولی فرشتے اللہ تعالی دے عذاب تو ڈرد ہی رد کوئی بے خوف اللہ عذاب تو ہے نہیں رب کا کان دے تحت تمام تفصیلات والیا یہ لکھا حضرت سید نال سید جبری رمی علیہ سلام کو نبی پاک سرکار نے پوچھا از جر حاضر کتاب دن امام حاضر ہے تمی مکی رحمد اللہ سکار نے لکھا حضرت جبریل نبی پاک سرکار نے جبریل کی گل ہے کدی اسرافیل نو کدی اسر فیل نسدہ نہیں ویک ارد رسول اللہ سولہ دی رب نے دون پیدا فرمائیے حضرت اسرافیل فیل دون لکھ نا وے ہسنا بند ہو گیا وے سجنا جہے پاپ فرشتے نے ہی نہیں پر ربرواہی شیتان فرشت ہمیشہ پہ گیا اللہ دے فرشتے اللہ سونے عذاب تو ڈرد ہی راندے نے نبی سونے بھی راندے نے ولی بھی راندے نے کوئی نبی ولی اللہ د عذاب تو بے خوف نہیں ہوں کے عد اد ادا پے حق بدی نیست موم کا فرے متلک توجہ رسوال بول سبھال سجنا سد کے جا اللہ تعالا نے پاک قرآن نو پڑا سا قرآن پڑیا نہیں سن دے, دے بول کے ڈھول کے لگ والا جیب دربار سے جا اتے بھی ڈھول مراسیا پیخر کہہ دے, دے کی کہ ہے جی آخر روحانی گلا پہ آئی میں روحانی گلا ان میرا ڈھولوں کے سال کڑکن رب واڈا اولا شریق مولا سوا لکھ دے کوئی نبی ہے جیجدہ آتا ہے ڈھول ہی جا امت خرکا خرکا کے نا کے سنائی دی روحانی پوری ربا شریف مولا نے سوا لکھ نبی دول نے اپنا سونا دولار روحانی ساڑی بول دندر اللہ سونے نے تاؤں فرمایا محلہ بل قرآن انسان اللہ محل بیا نے قرآن کی تعلیم دیتی انسان خاص محمد عربی اربی نا فرمایا اللہ ہو بیان سے قرآن کا بیان سکھایا ہے بیان قرآن در سد کے جا مالو ہوا سجنا شفا شفا جی بابے باہا جانا جدھر جی کوئی نچا بابا باہ نچدہ منی ہوچ نچ کے منا لیے ناچ خون سڈے کلام پتھر دیں پتا نہیں کدو کے براسی بن گئے ہاں سوائے انہوں کنجر کے کام کو ہو چنگا لگتا ہی نہیں تو بابے بلے شاہ نچائی کھائی وا میں کرنا میںابے شاہد تقری گیا پانڈوکی لاہوراب شاہب میںاہ بارہ سال نچتے رہے یار نو مناو خاطر میں خبر سنگی آ جا کچھ سونے والا ایڑا پھر جن فلمی کنجر نے سارے دربر ہونے جو چوی چوی سال پچی پی سال نچتے پائے نے اللہ نی منی رب جنی پاک محبوب سبحان اللہ سدک مینو اگلے دن شیر پڑھن میں گوگرو بنو دیاں پتہ نہیں لگا جی تے چھتی کرو ہمیں سجدے دے دے دے مریا پھرنا واہ واہ سدکے جا ہوئے تو نہال برادری کٹھی ہو گئی سمجھ سور ہے کونی بھی بابے لکھیا کی بزرگ کی لکھیا انہیں لکھیا روح دا نچنا یہ آخر شاید دان جڑا مڑ فرمایا روح نہ میری تقریر سن کے کئی وارا بندے اٹھتے آج تو چیشتی نچا نہیں چڈیا وہ نچا دا کی مطلب ہوتا میں لڈیاں پوا بنگڑے پوائے رکھنا وا مسلب یار آج تکریر مست ہوا ادھر روح نچھی روح نج آیا بابے بو شاہ نے ایک گل خود بیان فرمائی ہاں بابے بولہ سونا جی اللہ سبحان اللہ آلہ. بابا بلے شاہ فرمانا جس تن لگیا عشق کمال تال جس تن لگے یہ پتا نہیں کہڑے لوڈیاں پوائی کڑی جس تن لگیا عشق کمال ناچے بے چرتے بے تال جس دے اندر وسے یا یار اٹھے یا یار یار پکار نہ چاہے برتے تار ایویں بیٹھا کھیت حال ایویں بیٹھا کھی سر لگی نے پجا کے بیٹھے نے رجی دیا بول سبا نلہ ولید کلام پڑھنے سوکھے نفس مرد مور کلام ہوئے نفس پڑھتے اقبال بولیا اقبال بولیا اس روح جسم نچن دا فرق کیا فرما چھوڑ یورپ رکھ سدن چھوڑ لی ہوں رق کے لیے رقص بدل کے خما روح کے رقص میں ہے جسم کے نچنے کافران ہے کم روح نچا سمجھ آئی کوئی نا ہاں اس واسطے سجنوں قرآن جاری لاو گے گل بنے گی بجد. ہاں ساری صرف ایک کوئی. ایمان سدکے جانا دشری کا اپنے حبیب نو فرماس محبوب فرما دے بے شک میں اگر اللہ دی نافرمانی کرانگا تو کرے دن عذاب تو ڈرنا وا کول رب سونے دی نافرمانی ممکن ہی نہیں میں کیا متار آزاد ڈرنا وا لوگ مت ہی کون یا رسول اللہ یار سلا ترتے جے पर सर को नहीं जिस तीज गल यार फिल्ला तर जे पर सब डरदी अंको नहीं क्योंकि असा तो रहमत च बैठे हाँ है मौज कुटी पई अकलों पैदल बी जिन्ह जिन्ह की रहमत देुपना है वो फरमा रहे हैं जो मैं डर रहा वहां जिन्हें छुपना है ये थल्यों की पांदा ڈراؤ اصل ڈرن والی بلائیں کوئی نی واہ صدکے کیسی گل ہے سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ ہوں حدیث سنو احادیث مبارکہ جو سناونی جس متعلق دتعلق سنا اس مسئلے کی تھوڑی جی وضاحت پہلو کرنا وا تاکہ احادیث دا مفہوم جڑا مڑتی سمجھ آ جائے بتا دو رکھو نیکی کا آخنا برائی جتھے طاقت ہو فتنوں دا خوف خطرہ نہ کہ ہاتھ نہ روک لوا گا فتنا نہیں پوے گا اتے ہاتھ روکا فردے خالی زبان کافی نہیں جتھے میں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا میں وقت ہے حکومت ہاتھ نال روک کے برائی نو جو انتنے دا خطرہ نہیں جو اگوں کوئی لڑ پائے گا جدو نیکی روکن تے برائی دی خاطر ہاتھ استعمال کرتے تے پھیلا لے وہ سجنا تو نی پھیلا برائی روکن والا کام ان کو کیوں نہیں ہوں دوسرے نمبر تودھری ماتحت نوکر ملازم کام کرتے کیوں اولاد ماتحت خطرہ نہیں جتھے طاقت ہوئے ابے ہاتھ نال روکر فرض ہے خالی زبان کافی نہیں جب ہوں مثال دیکھ مسئلہ سمجھانا حاکم میں وقت حکومت ہاتھ نال روک کے برائی نرد ہے کیوں جو ان فتنے دا خطرہ نہیں جو اگوں کوئی لڑ پائے گا جب وہ نکی روکن تے برائی پھیلاو دی خاطر ہاتھ استعمال کرتے ہیں تے پھیلا لیں وہ سجنا تو وہ نی پو بائی روکن والا کام ان کو کیوں نہیں ہوتا دوسرے نمبر تے سے چودھری ماتحت نوکر ملازم کام کرتے ہیں اولاد ماتحت خطرہ نہیں ہونا تو ہاتھ نہ روکے ہاتھ لڑن کے نہیں ہاں جے بخت والے ترقی والے نے تو پھر پامن پیو نما کی اور گا لے اس پیو نا کہ او پرا پرا روے وہ پرمپرا ہی رہے وہ پھر اپنی زبان شریف چلا مات یہ نہ ہو جو دعا لما ہوا پہ ہو, ہو اسی طرح پیر اپنے مریدا استاد اپنے شاگردا نو گر خطرہ نہیں ہاتھ نال روک جتھے فتنے کا خطرہ جیسا صاحب آم بندے یا مولوی حضرات عام ہو گئے انہوں دا فرد بن گیا زبان روکنا جی شاید بارے حتمی معلوم ہے یقینی طور پہ یہ برائیے اجمائی اتفاقی برائیے اس نبان روکا گا کوئی خطرہ خطرنے دا کونا میرے گل پگل کو نہیں پڑ گئے مال میرا نہیں لٹن گے نقصان میرا نہیں کرنگے. موڑن دے. تے فردے تو زبان چلا دے اگر خطرہ ہے تو خطرے دے باوجود اپنی ذات دے اتے کے اتنے پاکے صبر کر کے حق آنکھ دتا سو پھر مرے گا تے شہادت کا رتبا سید سو شہادت رتبہ تے سونے نبی دس گئے جی فرمایا میرا چاچا حمزہ سیدہدا ہے پھر دو شخص نے حاکم وقت حق قتل کرا دیتا ہے میرے نبی فرمایا اور سید سردار شہیدار وہ جی نہیں کر سکتا جب نہیں کر سکتا تو ڈر خطرہ ہے خوف ہے پکا پھر اب فرد بندا ہے جو دل چ برا جانے برائی تو نفرت کھا اندر غیرت ہووے انج بھی کہ مولا جے میرا وقت چلے تو میں حق نال روکاں پر کی کرا میرا وقت نہیں پیا چلتا انج غیرت ہووے ہو غیرت مک جاوے نا تو پھر رب و دہلا شریف مولا تے ازاب آزاد نو کوئی ڈک نہیں تھکے گا یہ خبر ہوں تین پارک نبی حدیث راجی دیا بول سب سد کے جا میرے پارک نبی سل ہوا لو سل فرمانے آی شان گردا گردا جا حدیث لگاو ہی کام جو ملو ہی رجے کا کسا گاؤں لگا نہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے پورا اور سڈے oh, نبی دی زبان تے واسط جا ایمان والے دل کے اتنے چوٹ بجی رہے گی بے ایمان بند ہو نہیں سکتا گردیا کسے کی جگہ گردیا کسے کی شفا دینی ہے شفا ہوتی ہو جڑا مریض ہوئے بہت آپ ہی درجے اپنا ہوئے شفا کفارہ کفارہ مل سکتی ہے پر سننا رب واحد لا شریک مولا سنا حبیب فرماتا ہے پہلی حدیث سنتا ہے فرمانے رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے مشکات شریف باب الامر بالمعروف تبذیب کے حوالے سے نا روایت نقل کیا کرنا حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں ان قلم الذی نفسی بید یلتا امرنا بالمعروف ولا تنحموا عن المنکر اولی یوشکر اللہ ایابع تکم عذاب من عنده ثم لا تلونه ولا میرے پاپ نبی سرو دے یار ہنگ تو انہیں سل فرمایا میں نبی پا سرکار سننگا لالا سلم تو سنیا دور فرما سن کسم سنا تھی جی ہاتھ چیری جان بل نفسی بے ہی قسم دی جگہ جان ہے میرے پاپ نبی اپنے خطبے شریف دے اندر اپنی گلان کلام شریف دے اندر اکثر جگہ ہاتھ چ میری جان ہے کیوں میں بار بار آپ سرکار فرما سن بڑا راج سی اور نبی اپنی امت رو تعلیم دینا چاہتے سن دسنا چاہتے سن کہ جب کسے بندے لوگوں کو جان کا ڈر مطلب لوگوں میں ڈرن والا جی اپنی جان رب دن سمجھا جی میں تے تو ڈرنا نہیں سمجھتے جی رب جین دتا ہوا چڑے گا बोलो सुबह बोलो सुबह अल्लाह दो चीजा हक के राह रुकावट बन दें संघ कुट है हां जी एक लालच तमा मखलूक तो होवे ना तो बंदा تیس آپ لاؤ جی کول کٹے بہ کے چھا دی پیالی پی لئیے نا اندی آخر والا آ کے گل نہیں دی وہ جو مرضی آکی جائے جی جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے ایک پیالی اکھان نیوائی کڑی وجہ ہے دوسرا در دار جندے دلے جی بندے چی بند میرے کر وہ بھی آدھا مل گل ادی منہ چودھری اچھا اچھا جی جی میں گل پکڑتا جی جی جی جی, جی, جی میں ہاں جی آ میرے منہ چل نکل گئی کہڑی پکڑ دا تھا وہ نہ مراد کدھر نگاہ پی گئی یہ کیوں نکل گئی یہ گل سڈے ضلع مظفر گڑھ لا کے بہل پور کا ایک مقررے بندے جل سرت بلایا جا جل تھی نا جی وہ کپا کا کام کرتا تے چالی سیر دے تی سیر تولتا سا جب مقرر صاحب بہت مولانا قاسم صاحب دے نا جی آدر صاحب جانتے ہو بڑا مشہور بکرے ہر صاحب ان چٹھی لکھ دیتی کسی نے انہیں اکھیا جی, جی جلسے تے آیا بیٹھا نا یہ بندہ چالی سیر سیر تول رہا ہے چٹھی پڑھی نہ جانا رب کیا تالے دن घपले वेखेगा या नबी का बिलाट वेखेगा उठाने रुपैया सौ क्या हाल है तुन तुन मूहे हाँ एडा व्डा बईमान जो बनया चलो रुपया तो तेन मिल जाए ना सौ मेरे रब करीमा और ना मुराद ना पूछे व मरे मिलाद से वो कबूल होगा जोड़ा अपने पैसा हो दूजे पैसों का मिलाद हूं जहां चाली फेर से थे ती तो जेड़ी दश उ डंडी वजनी पई है वह दशा की डंडी कट्ठी करद करद उन्हें तो डंडा बना लेना कि नहीं बन जाने कि नहीं बनना ڈنڈا بنا کے وہ جناب جی ملاد پکائی خرا ہوگی سرکار آخ جی میرا ملاد قبول ہے مونج کٹی چی تیرا ملاد تو ہونا سی جو تالی طولدہ اپنے پیسوں کا کردا جی لوگ بھے ملاپ ترا قبول ہونا جنہ کے پیسے نے ملاد انہوں نے قبول ہونا نا تبجو نہیں وہ نا وہ جن پیسے نے ملا دونے دو طرف تو سجڑوں یہ دو چیز رکاوٹ جائے ہا कल अंदर इकबाल फरमा कौमो की तकदीर वो मर्द दरवे कौमो की तक वो मुरद दरवे जिसने न ढूंढी सुनता की दरगा सुहा बादशाह लालच रखते ना ایک قوم کی تقدیری ہی بدلتے ہیں توجہ نہیں فرمائی نے اللہ بول اللہ اللہ اچھا ہوں سارے مکرے جو قسم اسدی جات چ میری جان نے ایک کدی ممبر تو اصا نہیں سنیا حالانکہ نبی باغ تار بار فرما سن بل نفسی بے ہی کیوں نہیں آخنا اصا سی گل کرنی جو نہیں یہ آخنا ہی نہیں سان ڈر وقت میرے پاک نبی فرمایا وی نفسی میرا دئی قسم کی جات چ میری جان تا مرونا بل مارو فی نیکی کا ضرور آخر جے برائی تو ضرور روکیا جے اور یو شے کن اللہ با سال ہے کما بمنے دی یا پھر اللہ دیتے عذاب بھیجے گا اپنی طرفوں جلدی جلدی یو شے اللہ جلدی رب بھیجے گا تو اپنی طرفوں ایک تو آپس دی مار کٹ دے تو ہوں یہ بنگ دہشت گردی کہہ لو بنگ جہی بلا کہہ لو یہ اپنے گھر لڑائی فساد وغیرہ یہ سارا کچھ ہوں رہدا نا نوی پاک سرکار نے فرمایا رب اپنی طرفوں بھیجے گا اپنی طرفوں کی مطلب کہ بڑا وڈا حادثہ آئے گا جنہیں تسا پھر تسا دیا منگنی ترب قبول اللہ ہو فرمان رسول سچے بولیو بول بول بولو پھر سمجھانا فرمان کس نے میری جان ہے نیکی کا ضرور آجے برائی تو ضرور روکے آجے یا پھر جلدی اللہ تعالیٰ عذاب گھلے گا اپنی طرفوں پھر دعا منگو گے تو رب قبول نہیں کرے گا کنیا حدیث ہو گئی ہیں بولو میرے انگلی کا اشارہ ویکونا کنی ہو گئی ایک حدیث دوسری حدیث ابن ماجہ شریف دی ابن حبان دی صحیح ابن حقبان کتابے روایت لکھی ام کا فرماندیا حردہ تو سردی کا فرمایا نبی پاک سرکار دی اندر تشریف لایا میں آپ نے چہرے نر پچھان لیا آپ کو شہزر جیف آئی سرکار باہدور فرمایا ورمایا ماہ کلادر کسی گل نہیں کیتی میں فرما دیا میں سہی کی نبی پاک سرکار فرما حضرت فرمائے حجرے دی دیوار مبارک نبی پاک میں مسجد دی دیوار مبارک بھی مشترکہ آپ فرما دیا میں فرمیاں بھائی نبی پاک سرکار فرمی برد بیٹے حمد کی سنا فرمائی سن فرما کے نبی پا سوال کرو گے میں تا نہیں مدد منگو گے میں مدد نہیں کرگا نبی این لفظ بولے ممبر شریف کے تھلے شریف لے کوئی خطاب نبی نہیں فرمایا میں سد کے جا رہا ہاں میرا بہت اللہ وا قبول شریفر کربول نہیں رب سونے کو متنا منگو گے جنا چب لائے اے فرض پورا نہیں کرو گے ان چیز دعا بھی قبول ٹھیک ہے کنی آدی سا بال بول بولو تیسری اندر چور وزع سنا چھوڑا ہوں ابن ماجہ شریف کے ابو دا کے حوالے مشکل شریف باب ال امر بن معروف کے عزیز حضرت غریب بن ابد اللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ رواج کردی نے فرمایا سمے سول اللہ یقل ما میرے رونا رونا نے فرمایا کوئی بندہ کسی قوم کے برائیاں کردہ رب دیا نہ فرمانیاں گنا کرتا فرتا ہے طاقت روکن بدلن کی طاقت باوجود بدلتے نہیں روکتے نہیں میرے پاپ نبی نے فرمایا اللہ تارو اس قوم مرن تو پہلوں پہلو ادا دے مرن مرنو پہلو اللہ لوگ طاقت کے باوجود بندہ منع نہیں کراقت طاقت باوجود نہیں سونے نے فرمایا پھر الادا کا ادا دے گا مرن تو پہلو پہلو, عذاب عذاب پہلو, پہلو کی مطلب اساب مر جانے گے جا رب دے گا اس تو بغیر نہیں مرنگ سجنا ہے نبی پاک سرکار دا تیسرا فرمان نہیں چوتھا سونا چوڑا راجی میرا بول اللہ ہاں تو سہی نا سدکے جا میرے نبی سرور سرکار دے میٹھے میٹھے بول میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی وال میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی وال جہل سبانا ہوں مشک بابل امر بل ماروف بےحقی شعابل ایمان دوالے روایت موجود تو جو میرے پاک نبی سرن صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت روایت کرتے سونے دے پاک نبی فرمایا ہو رب نے جبریل وی فرمائی جبریل جا فلان شہر فلانا غرق کر دے اتلا پارسا ہیٹانا پارسا تازہ کرگ کی یار انہاں ارد کیتی حضرت جبریل نے یا رب لمی اس شہر کے اندر تیرا ایک ایسا بندہ وسائ جنہیں اکھ چمکان دی دیر بھی تی نا فرمانی نہیں کی ایک الوے وا نال سارے سارا الٹ کر کیوں فائنہ وجہ انہ رخ چہرہ لمت ماہر فی سا تم کبھی میری غیرت دی وجہ نال چہرہ بدلیا نہیں چہرے گسا نہیں لیا انٹ نہیں لیا اندا. میرے خلاف ہوا ویخ دس اپنی تصویر ہوئی رکھتا ہم کسی کو کچھ نہیں چک چتا چوک یوگا باش ہاں جی بول رہا پہل فرمائی اکبر آخر کھ نہ کٹیا جب نبی شریعت غیرت دل غیرت تسبی بھیری جائے سمجھ ل اس بےمان نکھ نہیں کٹیچنا بےمان تصویرا رسین اللہ تسبی فری فری دا نام مراد ہے لانتی تسبر مر آئیے رسائی پھر یہ حکمت یہ علم لوتی یہ حکمت یہ علم لوتی پیری خودی کے نگاہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ یہ جی ذکر نیم شبی یہ مراک یہ سری ہوں یہ ذکر نیم شبی یہ مراک یہ سر ہوں کے ترق کے دربار نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ اللہ غیرت شریعت سلطان آدھے نا آخر چ فرمایا جاگ بنا دمدے کی مطلب نہ چیر کانل شریعت دی غیرت رگ رگ چ نہیں رچ جر کامل فکیر نگاہ نفران میں بڑی کتاباں پڑھیا بڑی کتاب پڑھیا جی پڑھنے تو بعد بھی میرے دل چرت کوئی نہیں ایمان بس کامل فکیر جو ملیا کوئی بابے گولڈ بھی درنگیا سچی ایمان تھوڑا جائے میں قطرا جو پایا سونا ہوں تھدو پیروں تا کے سر تی اگ لگ جی آپ تو بار ہو جائی د ایمان یا پھر پڑھاو آم میں میرے پیر پٹر نو اللہ بہت سب میں سجنا ہاں اللہ علیہ کوٹ متن شریف اتے آپ کا مدرسہ سی سڈا پیر پٹھان خاجل سلیمان تو سوی سرکار سے سمان آپ کجوری شریف پہ پڑھنے آپ سرکار کجوری شریف پڑھ رہے ہیں کجو آپ سرکار پتا لگا ہے پلا جان خا پہ خسری قوم کٹھی ہو کے ویکھن دئیے سیا جن سے جن سلمائل آئی ہے اٹھتے ہیں باغ نہ بادا اٹھتے ہیں کسانوں کسی ویک ہے غیر مرد کدو ویک رہے سجنا میرے پیر نے آپ ہال دسنگ بچے بازار پہنچ گئے بازار جراب جا کے بندے چیری کے اندر لگ جائے پڑ جراب دیکھا کچھ آپ سرکار نے بت پڑی بت پڑ کے آن کتری کے نار بت نی کتری گئی ادا کٹیا گیا ہوں وہ کتریا ہو رہا بچا اسے بندے بھی کوئی شرم آیا والے سڑکی پارن دیکھو پاس محبوب نے مدرسے کا تاج ہے کوئی این بچ گیا کوئی اہم بچ گیا میرا پاس پٹان پیر نے دسیا جی کمل پہاڑ والا ہو کتاب جب پہلی ہوگی رس آپ کی طرف بول بول بول سبحال توجہ نل بول سبحان اللہ اللہ اور سجا کیوں رب نو غیرت ہوندی فرمایا لکھ نو چک چک چک کے نے جڑی تھا نافرمانی فرمانی نہیں چک کٹھے نو حضرت اے ہن کتاب دا حوالہ سن نصاب الاقتصاب دے حوالے نال بریقا محمودیہ شرح طریقہ محمدیہ اج اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی حضرت یوشع بن نون دی طرف انی مهلکوم من قوم قربائن الف من خيارہم شرارے کالا یار ہاشار کالا شار ابو ہوم اللہ نے حضرت یوشا بن نون کی طرف وہی فرمائی جو تیری قوم دے میں چالی ہزار بندے مارنے میں چنگے ساٹھ ہزار برے مولا سونے یہ کیوں کرنے گر کرنا برے تو برے ہو گئے تو چنگے کیوں فرمایا میرے واسطے غصہ گا کرتے رزب نشن کرتے کٹھے کھانے سن کٹھے پیندے سن محبت رکھتے سن ہاں جی کی مطلب بھائی اپنی داری دی دشمنی ہو سکے ساڈے خلاف وی کے تو دشمنی نہیں رکھتا ویر بھی نہیں دل لے غیرت نہیں کھانا انکان کٹے چکو کتاب شرح شراطل الاسلام شرح شراتل الاسلام سیدہ اما ایشا صدیقہ دے حوالے حدیث پاک لکھیے رسول کریم نے فرمایا قرية عملو عملو سبحان اللہ لا رسول سمانتا بل معروف کرافل احیام دین دوالے نال حدیش پاک نے لکھی رب و شریف مولا نے عذاب بھیجیا اٹھارہ ہزار بندے ویچ غرق کیتے جنہ دا عمل وانگوں و لیکن یہ فرم نبیا والا چڈیا سے انہاں نے کہڑا دا کا تے برائی تو یہ کام جو چڈیا رب اونا نو بھی غرق کر چھوڑیا توجہ ہونا تھا ہوں کی وضاحت تھوڑی کر چھوڑا یہ سہی رب گیر آئیو ساری بخت والی رن نا اگر مرچا سالنے چوکھیا پا پوے تو سان فورن لگ جی بونو مرچا پائی موہر لگ پہلا بول کی بولنے کتنے ویا کر کے تنگ ہو گیا ہانڈی پکائی یہ چکی نہیں تھی تیرے تو کھوتی گیا جگہ مرچ پہ لگتی ہے بلے بلے بلے بلے, بلے, بلے بلے بلے بلے خالی مرچیاں پی گئی کتنے ہو سکتا ہے کئی بخت والے جی ہوگے <laughs> جنوب ایڈیاں چھیتی لگ گئی ہولیے سبزی لائن ہانڈی اتر چڑی خری ہے چھیتی آئی وہ تر گیا یار واپس آیا پہلا بول اور, اور تیرے نا دے کتا جم لینا چنگا تو, تو بندے دا پتر اچھا اے مبارک الفاظ ادے ایک دو مڑیا تو پھر اما نئی یہ کتا جم لینتی چنگا میرے تو خطے پہ گیا بھی بن گیا رن بھی پی پڑی ہے کھارا پیا ہے دے سچی بول ہے اچھا تو مولا سونے نو مڑ کیوں گزب نہ جو زالے ماں تما ہے میں بنا وا تینوں اپنی خیر بناو کو رب سونے کیوں بے اولاد بندے کئی رکھے نے رکھے نے رب دسنا چاہتا ہے کہ ماں پیو جی ہر کسی پتر لب ماں پیو سمجھنا سی آپس بنا رب سونے اولاد رکھ کے درساوے بنا پوری لکھوں کر جمع <تصفح> کرنا نہیں بناؤ جب نہیں سکے میرا بول بول بولو سب ٹھیک ہے اچھا غیرت سنو سنو سنو سنو ساری ایڈی گیرت دشمن ویری دشمن بڑ پتا کی لڑائی ساڈ ہوندی کتی کھوتی تو ساڈی سا آئے کیوں ایسے تو لڑائی ہو پی ہے انج پی گیا گزب او برادری دا دشمن اتوں لگا ہے وٹ پی ہے راہ وٹ جنا اچھا جا مولوی جنازہ چا پڑا دے نا اسے شریقے کا وہ سارے شریقے دا او بس تیرے بولنا چالنا بند ساری تیر مگر نم ہوٹی ہوتی تیرا بچہ کھول لیا کہ بس نہیں بس ابھی درگے بندے لا سکتے درگا ادھر بھی جاری ادھر بھی جاری ادھر جانا پھر آنا ادھر پڑ جنا نہیں بولو بولو میری تکریر جیڑی ہے نا یا قرآن حدیث حوالہ دین تبو کرو ہر چکر بیٹھا افسوس اتنے بولنا بھی بند ہو جائے مولی نولی بولنا بند ہو جائے شریک مولا شریف خلاف غرق نہ کرے جی فرمائی جنے بیٹھیا مورتیاں یہ تو آپ گندا پیشاب دا قطرہ سا یہ نقش جن لایا انہیں بڑا اللہ سب کر کرنا سن ایک حدیث سنا جس کے اندر بڑی تفصیل ہے اسر آزاد ونکیاں بھی ون ون دسیا گئی نے سنا چھوڑا حوالہ سن مشکات شریف کتاب الفتن باب و شرات باب و شرات فصل دوجی حضرت سید نعبرا رضی اللہ تعالی ان سرکار عبائت کردے میرے پاک نبی سرور نے فرمایا ادھر تو خدو دالا ول امانت تم مغنامہ وزکار تم مغرامہ وقت الگ غیر دین, پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جبو مال گنی اپنی ملکیت بنایا جائے گا امانت ننی مت سمجھا جائے گا ور مغرمہ مغرما زکات کو چٹی سمجھا جائے گا و تلے غیر غریب دینے تے علم دین نہیں سیکھا جائے گا دیتے نہیں پڑھا جائے گا وٹا ہر لا جلو امراط ہوا اکاؤ بندہ اپنی رن کی گل مننے گا تیری ماں دن فربانی کرے گا پر کرے گا یار کرے گا یار کرے گا مسجد میں شور شرابے ہو گے آواز اچیا دنیا دیاں بےکار گلوں دیا بے آوازاں اچیا شور شرابے ہون گے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا فرمان ہے سار دبیوں گو قبیلے تو کہوں گا سردار فارسک بنکار ہوگا میں اردو قانون جنگ کو کام کرا جائے گی وہاں لچا تو ہوئے گا آج کلان کام کراگا وہ مچا تو کبھی نہ ہوگا نہ رجناما خالصا تو شوہر ہی بند بندے عزت کردماش کمیل گی شروع بدل کی خط ڈر کی وجہ عزت نہیں کریں گے مسئلہ اوکے محلہ چلو وفار فتل شروع ہی وزارت مار درمار گانے گان والی گڑیاں سریام آنگیاں سریام ہو گیا اور مار دے سال مار دیا سریام کر کے ہاں شرابت ہی چڑھ گیا شرابت بھی چڑھ گیا بلا نہ اسمر دالے لوگ پہلے بندے نو تکنگ کے گرا آخر میرے پاک نبی سر صلی اللہ وسلم نے فرما کے ہوں گا ہمارا اور سمجھنے کا انتظار کرا گے زمین بس جان کا انتظار کرا گئے متھن شکرا نکلنے کا انتظار کرا گے ٹھن آسمان کو پتھر برسن کا انتظار کرانا ڈوی ڈویان سل دے رہے ہیں ان مسلسل آنگ سجرا میرے پاپ نبی سونا فرمان زمین اتنے جا سکتی محمد فرمان ہو پڑھی ہے میں تموضی کرنا جلد کرایا تو نہ تمہوں تو نہ میں یہ دیکھنا میرے تو پیسے کو سٹتا پہ کوئی نہ سٹے نہ سٹے میں جی گل سٹنی ہے سٹی جانی ان شاء اللہ لذیذ حضور د جوڑے مبارک دب کا لا لا پندرہ ہزار لاؤ تو پندرہ ہزار لاؤ جلدی کروڈے انکوں کا بڑا مشہور مکرے رہے ایک جگہ سے گیا میرے پرسم آئے نے انہیں آختی تیری مہربانی سانو جلسہ دے تریف دے میں بلایا پندرہ ہزار لیا گوڑھیاں بلایا پندرہ ہزار لیا گارہ ہزار روپیہ اس آخر چار ہزار رکھو نہیں تو میںڈا ہی ویچنا ہو جب بھی ایمان دال دس کے سوا لاک نبی چوکے نبی آخیا اتے رکھو کسے آخر ہاں سبکے سبکے تو سڈے نات خون وی عاشق جڑے ساتھ خون آشک ہاں جی سدکے جاوا کوئی لکھ تھی کوئی سوا لاک تی وی ہزار پہ آئی کوئی چالی ہزار تھی جی نہ دسے عاشق پتا کی آدھے باہر نکل گئے بغورت میں بغیر سر پہ کونی پرہنی کی وہ نا مراد موج کٹی روٹی اچھا بارہ نہ دو تو اگلی بار آشک آئے گا سچی بولی نہ بول بولیمان جی ایک بار روپیے نہ دو آشک آئے گا اگلی باری تین سمجھ بچا لانت پہ سے عاشق نہیں بھائی مانو منا منافق عاشق نہیں آشکوں جن لوگ آخ یار کی گل سنا پیار کرتا فکر آشق آخ لیں گے میدان مراد مناسب اترے گلوکار یہ گلوکار نے حضرت آخر کے ہے لی جب حضرت پہنچا اوترا حضرت احسان دن سابت کدی آخر نبی پاک سرکار نو کہ یا رسول اللہ نات سننی لیجیے حضرت سن لیجیے نات آن لیجیے اتر آخو پیسے رکھو پھر حسان بن ثابت کا وارس نہیں کسی شیتان کا ہے نام میرا حسان بن ثابت کا ہوں ہرسان شریعت کیسار اے لال سن شریت سنکیا کام نا آشک اوشک کو کوئی توجہ نہیں فرمائی نے ہاں جی آشک بنان نم پر بند دے ادھر پارک ندی سرور میں اس حدیث پاک بڑی بڑا ہاتھر فرمائی اس حدیث علاوہ میں ہو حدیث بھی اسے موجودیاں سنا سکنا اللہ تعالا نے کتاب دیتے ندی پاروار آپ لوگ سرکار کا فون کا سلانا کٹا کیا بروکوں نے کٹے میرے پاس نبی تشریحت نہ کرنی انشاءاللہ شاء اللہ کرنی کر چھوڑا اللہ فضل و کرم لال شرح نہیں کرنی حکومت دل جنہ خزانہ ہے یہ قوم دی امانت ہے کہ نہیں بولو تو پیو کا مال سمجھ کے پیتی جان کہ ہے امانت ہڑپ جڑا زکات لو زکات فنڈ ایک بڑھی نڑ کے مشین اندر ہاتھ دے کے फोटो लवा के अगलिया फोटो आगे खराब आया अच्छा जे इलेक्शन देगी खिलोदे ने इन को बड़ा बड़ा सौदा आधर जाता यार होर एडे हाथ इन तरी खेते हैं الیکشن کا پہلو اٹھ کے ڈیری تو مکھی کے ٹور جی <laughs> <laughs> مکھی بکی الیکشن دا دہار ہوتا پیسہ برا پورا اٹھویں محل جا کے بوا کر باجی تک چاہیے موٹر سائیکل نہ لے جاتا تو ہو تو سر پچھانے نہیں یہ تے گل اپنے پرانے خادم دنوں پچھا ہی ختم ہو گئی اگے پیچھے گوانڈی کدھر آیا کتھ آیا سونی جائے سمجھنا